برانا مختار موردن کو حضرت علامہ طا بنیالی و مختلف و موضوع دا دا ام بی تری سی دی دا پارا زمنگ دکان توید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزا نژ مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس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 مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَالنَّشْهُ هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَّا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بلحکے بشیر بَشِيرًا نزیر وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بکلتا اوہ زین بالصبر مئی ان بھبری مع معب ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العزيم وسکلائکتو یو سلونا لییازی نو مولیم تسلی اللہ ہلا سولا ومولانا محمد مولا نا محمدیم و بارک وسلیم واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو اور بھائیوں مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے ایک مقامی خطیب مولانا محمد اسماعیل صاحب بڑے دل پذیر انداز میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہے تھے آپ نے محسوس کیا ہوگا بلکہ آپ کو یقین کر لینا چاہیے ہماری جماعت کا جو مبلغ اور مقرر اور خطیب جب بھی بیان کرے گا وہ اپنی تقریر کو قصوں اور کہانیوں سے نہیں اللہ کے قرآن سے مزین کرے گا یہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کی قسمت میں کیا ہے زال من فضل اللہ علینا آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں نو اور دس محرم کی درمیانی رات یہ خوبصورت اور معلوماتی پروگرام گزشتہ انیس سالوں سے منعقد ہو رہا ہے اس پروگرام میں پہلی بات جو بیان ہوتی ہے وہ واقعہ کربلا کی حقیقت ہے اور آخر میں آپ کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں ان کے مختصر سے جواب عرض کیے جاتے ہیں واقع کربلا کی اس وقت تک صحیح سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس کے پس منظر میں ہم دور تک نہ چلے جائیں یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے کہ اچانک رونما ہو گے بلکہ اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں امام المبیا خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں آئے مدینہ میں یہود کا اچھا خاصا زور تھا بلکہ تسلط تھا اللہ نے ایک موقع ایسا فراہم کیا کہ ایک دن میں تقریباً چھ سو یہودیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دی اور انہیں اپنا شہر چھوڑنا پڑا اپنے مکان چھوڑنے پڑے اور جلا وطن ہونا پڑا کچھ سالوں کے بعد اللہ نے ایک اور موقع فراہم کیا اور خیبر کی جنگ میں اللہ نے یہودیوں کو زلیل و رسوا کر کے رکھ دی ذہن میں رہے کہ خیبر کے ایک قلعے کے فاتح جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی یہ بات ذرا ذہن میں رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں انہیں انتہائی رسوائی اٹھانی پڑی آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت میں اسلام مزید ترقی کرتا گیا اور یہودیت مزید سکرتی چلی گئی نبی پاک کے زمانے میں صدیق اکبر کے زمانے میں فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عثمان کے ابتدائی چھ سالہ دور خلافت کے زمانے میں یہود نے ہر محاذ پہ مار کھائی ذلت ان کا سبب بنی رسوائی ان کا مقدر ٹھہری چناچے یہودیوں نے یہ سوچا کہ گرم جنگ لڑنا مسلمانوں سے اور دور بدور لڑنا اور میدان میں آ کے لڑنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے مسلمان ہم پہ چھا رہے ہیں لہذا گرم جنگ کی بجائے سرد جنگ لڑی جائے انہوں نے سرد جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ان ہی میں سے کا ایک آدمی عبد اللہ ابن صبا یہودی حضرت عثمان کے دورے خلافت میں بظاہر ایمان قبول کرتا ہے اسلام قبول کرتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں سازش کے ذریعے داخل ہو اس عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں میں آ کے ایک انتشار کی کیفیت پیدا کی اسی نے سب سے پہلے نعرہ لگایا کہ علی اللہ ہے اسی نے آ کے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ علی کی خلافت کو ماننا فرض ہے جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں کسی نے آ کے یہ نعرہ دیا کہ چلو ابو بکر عمر تو گزر گئے عثمان تو زندہ ہے خلافت پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے چلو مقابلہ کرو خلافت گزار کروا کے حضرت علی کے سپرد کریں اس نے ایک جتھا جوڑا ایک گروہ جوڑا میں جو بات کروں گا فریقین کی کتابوں سے کروں گا اس پر شین بھی متفق ہوگی اور شین بھی متفق ہو دونوں متفق ہوں میں فریقین کی کتابوں سے بات کروں گا اور اس کا ذمہ دار ہوں گا جو بات میں کرتا چلا جا رہا ہوں یہ سارے حوالے میرے سامنے ہیں یہ پہلا آدمی ہے جس نے اختلاف کی فضا پیدا کی حضرت عثمان کے خلاف ایک سازش کا جال بنا اور اس نے بسرہ کوفہ مصر ان تمام علاقوں سے اپنی پارٹی کے لوگ اور منافق اکٹھے کیے اور مدینے پہ چرہائی کر کے اس حضرت عثمان کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے پانی ان کا چالیس دن بن کر دیا گیا چالیس دن تک انہیں کوئی چیز پہنچنے نہیں دی گئی اور انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا یہ سن پینتیس ہجری کی بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی جگہ پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی ان ہو خلیفت المسلمین کے منصب پہ فائد ہوئے امیر المومنین بنے اور وہ اہل سنت کے خلیفہ رابع بنے وہ امام عادل ہیں وہ امام برحق ہیں وہ امام راشد ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں وہ اہل سنت کے چوتھے امام ہیں چوتھے خلیفہ ہیں وہ اہل سنت کے حضرت علی ان کی جگہ پر مسند خلافت پر فائز ہوئے چار سال حضرت علی نے خلافت کی ہے امارت کی ہے چار سال تک وہ خلافت و امامت و امارت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں یہ سارا مجمع سامنے ہے قرآن میرے سامنے ہے تاریخ و سیرت کی کتابیں اٹھا لیجئے چار سال کے عرصہ میں حضرت کے چار سال ساڑھے چار سال بلکہ ساڑھے چار سال کے عرصہ میں ایک انچ زمین بھی فتح نہیں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں ایک انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی. حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہو رہا ہے حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہو رہا ہے حضرت عمر کے زمانے میں روم فتح ہو رہا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں عراق فتح ہو رہا ہے شام فتح ہو رہا ہے حضرت عمر کے زمانے میں بھی فتوحات ہو رہی ہیں حضرت عثمان کے زمانے میں بھی فتوحات ہو رہی ہیں لیکن باوجود اس کے کہ حضرت علی کی دلیری بے مثال باوجود اس کے کہ حضرت علی کی شجاعت بے مثال باوجود اس کے کہ وہ جنگ جو ہیں تجربہ کار ہیں بڑے فاتح ہیں باوجود اس کے کہ وہ بدر اوہد کے ہیرو ہیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے وہ بدروہد کے ہیرو بھی ہیں وہ خیبر کے فاتح بھی ہیں وہ یمن کے قاضی بھی ہیں بہادر بھی ہیں دلیر بھی ہیں شجا بھی ہیں نگر بھی ہیں بے باق بھی ہیں نہ ان کی دلیری میں شک نہ ان کی بے باقی میں شک نہ ان کی بہادری میں شک نہ ان کی شجاعت میں شک لیکن ساڑھے چار سال کے ایک طویل عرصے میں ایک انچ زمین بھی فتح بولو اس میں یہ میں نے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا کوئی قصور ہے علیز بلّہ علی آز میں کون اور یہ کہنے والا کون وجہ کیا تھی آپس کی لڑائیاں آپس کا انتشار آپس کا اختلاف آپس کی جنگیں یہ کس کی شرارتوں کی وجہ سے ہو رہی تھی وہی عبداللہ ابن ابل جس نے ایک سرد جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا کہ مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کا راستہ روکنا چاہیے فتوحات کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور فتوحات کا سلسلہ ختم تب ہوگا جب ان کے درمیان انتشار ہو جائے اختلاف ہو جائے جھگڑے ہو جائیں یہ آپس میں لڑنے لگ جائیں چنانچہ حضرت عثمان کو شہید کروانے کے بعد یہودی اپنی اس سازش میں کامیاب ہو, ہو گئے تبھی تو حضرت علی کے زمانے میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی فوجیں حضرت علی اور حضرت عائشہ کی فوجیں مقابلے میں آ گئی ہیں ان کی فوجیں لڑنے لگی ہیں انہی منافقوں کی سازش کی وجہ سے انہی منافقوں کی شرارتوں کی وجہ سے یہ فوجیں آمنے سامنے آئیں اور میں اگر تاریخ کی ایک روایت پر اعتماد کر لوں تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ان دو جنگوں میں نوے ہزار مسلمان شہید اب یہ یہودی اپنی سازش میں کامیاب ہونے لگے ہیں حضرت علی کا ساڑھے چار سالہ دور خلافت جو ہے یہ انتشار کا شکار ہے اختلاف کا شکار ہے آپس کی لڑائیاں آپس کے جھگڑے ہو رہے ہیں فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ رک گئے ہیں آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بھی اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ آپس کا انتشار اور اختلاف کوئی اچھی بات نہیں ہے چنانچہ حضرت علی نے ایک مرتبہ پھر امیر معاویہ سے سلو کر لی کس شرط پر جو علاقے تیرے پاس ہیں ان کا تو خلیفہ اور جو علاقے میرے پاس ہیں ان کا میں خلیفہ دمشق تیرے پاس ہے شام تیرے پاس ہے مصر تیرے پاس ہے مکہ مدینہ بسرا کوفہ میرے پاس ہیں جو علاقے میرے پاس ہیں ان کا میں امیر جو علاقے تیرے پاس ہیں ان کا تو امیر ہے ایک دفعہ جب اتحاد کی پھر خزاب بننے لگی نا اور ان کو محسوس ہوا کہ حضرت علی پھر اتفاق کی طرف یکتی کی طرف بڑھنے لگے ہیں اور مسلمان ایک دفعہ پھر ایک ہونے لگے ہیں انہوں نے مشورہ کیا کہ تین آدمی اگر ختم کر دیے جائیں تو پھر یہ اختلاف اور جھگڑا ختم ہوتا اور پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا ایک حضرت علی کو قتل کر دیا جائیں ایک امیر معاویہ کو قتل کر دیا جائیں ایک امر ابن آس کو قتل کر دیا جائے اکیس رمضان سن چالیس ہجری اس کے لیے صبح کی نماز کا ٹائم متعین ہو گیا ایک وقت میں ایک تاریخ میں ایک نماز میں تینوں کو قتل کر دو مصر میں امر بن العاص ہوتے ہیں انہیں مصر میں مار دو امیر معاویہ شام میں ہوتے ہیں انہیں شام میں قتل کر دو اور حضرت علی کوفے میں ہوتے ہیں انہیں کوفے میں قتل کر دو خنجر زہر میں بجھا دیے گئے اور جو قاتل متعین تھے وہ اپنی اپنی جگہ پہ, پہ پہنچ گئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا عمر ابن العاص بیمار تھے وہ آئے ہی نہیں اس دن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ صبح کی نماز میں تشریف ہی نہیں لائے اس طرح وہ بچ گئے حضرت امیر معاویہ پہ جو قاتل نے وار کیا نا گھبراہٹ میں وار جو تھا وہ ترچھا ہو گیا اور حضرت امیر معاویہ بھی بچ گئے لیکن حضرت علی پہ جو وار کیا گیا وہ وار کیا ہو گیا کاری ہو گیا اور حضرت علی اکیس رمضان سن چالیس ہجری میں جام شہادت نوش کر جاتی ہیں وہ دونوں بچ گئے حضرت علی شہید ہو گئے حضرت علی جب زخمی تھے تو حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا لیا جائے تو آپ کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس پر حضرت علی نے فرمایا نہ میں کہتا ہوں نہ روکتا ہوں ان لفظوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے اجازت ہو؟ نہ میں کہتا ہوں نہ میں روکتا ہوں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لیا خلیفہ بنا لیا وہ امیر المومنین بن گئے یہی شرارتی طبقہ جو حضرت علی کی فوج میں شامل تھا اور حضرت علی کو یہ استعمال کرتے رہے اور انتشار و اختلاف کی کیفیت پیدا کرتے رہے تھے انہوں نے حضرت حسن سے کہا چڑھائی کرو امیر معاویہ پر حضرت حسن چڑھائی کر کے مدائن تک پہنچے مدائن کا راستہ کوفے سے ڈیڑھ سو میل ہے ڈیڑھ سو میل آگے آ گئے شام کی طرف حضرت حسن چڑھائی کر کے جب یہ مدائن میں پہنچے ہیں نا تو حضرت حسن کے جاسوسوں نے اور سیکورٹی کے لوگوں نے حضرت حسن کو یہ اطلاع پہنچائی ہے کہ یہ جو تیرے ساتھ فوجی جا رہے ہیں اور لڑنے مرنے کی قسمیں اٹھانے لگے ہیں یہ تو تیرا امیر معاویہ سے سودا کر چکے امیر معاویہ سے تیرا سودا ہو چکا ہے چنانچہ وہاں حضرت حسن نے اپنے اس تب کے سارے کو بلایا فوج کے سیدھا چیزا لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا میں امیر معاویہ سے سلو کرنا چاہتا ہوں ایک بندہ آگے بڑھا اس نے مسلح حضرت حسن کے نیچے سے کھینچا اور اس نے کہا یا مزل مومنی او مومنوں کو زلیل کرنے والے حضرت حسن اپنے زخم سے کرا رہے تھے ان کو بد دعائیں دے رہے تھے حضرت حسن کو مسلح کھینچ لیا حضرت حسن کو محسوس ہوا کہ یہ بے وفا لوگ ہیں لو یہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں لڑوانا چاہتے ہیں پہلے میرے باپ کو لڑوایا امیر معاویہ سے اور خطوعات کا سارا سلسلہ رک گیا تھا حضرت حسن نے ان کو خطاب کر کے کہا کیوں نہ میں اپنے نانا کی پیشن گوئی پوری کر دوں آج سے پنتالیس سال پہلے میں چھوٹا سا تھا میرے کان میں آواز پڑی کہ نانا مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں میں بھاگتا ہوا مسجد میں پہنچا مجھے ٹھوکر لگی میں گرا تو نبی پاک ممبر سے نیچے اتر آئے مجھے اٹھایا گود میں بٹھایا ممبر پہ لے گئے اور ممبر پہ لے جا کے فرمایا ابھی ابھی گدریلے امین نے خبر دیئے ان نبنی ہاذا سید ان میرا یہ حسن بیٹا جو ہے یہ سردار بیٹا ہے ان نبنی ہاذا سید میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے لال اللہ یوسل ابھی بینا فی عط نے عظیم اطن منل میں ذرا یہاں توجہ چاہوں گا آپ سب حضرات کی خاص کر کے پڑھا لکھا طبقہ خاص کر کے تاریخ کا مارا ہوا طبقہ جو سمجھتا ہے کہ تاریخ قرآن ہے تاریخ جبریل نے لکھی ہے اللہ لکھوائیے تو جبریل لکھی ہے اور تاریخ جو ہے وہ بالکل جبریل کی لکھت ہو گئی ہے میں اس کی ذرا توجہ چاہوں گا میرے پیارے پیغمبر کا فرمان سنیے گا اس کے مقابلے میں آپ بتائیے کہ نبی کا فرمان ماننا ہے یا تاریخ کا بکواس ماننا ہے میرے نبی نے فرمایا ان نبنی حاضہ سید میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے لال اللہ <سؤال> یوسلے ابھی بینا فیا تعین عظیم تعین ہو سکتا ہے اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان سلو کروا دے توجہ کیجیے پھر ایک دفعہ توجہ چاہوں گا بینا فیا تعن عظیم تعین منل مسلمین منل مسلمین حضرت حسن نے جن دو جماعتوں کے درمیان سلو کروانی ہے آقا نام کہتے ہیں وہ دونوں جماعتیں عظیم بھی ہیں دونوں جماعتیں مومن بھی ہیں نبی اقاط ان دونوں جماعتوں کو کیا مان رہے ہیں بولیے ذرا زور سے وہ دونوں جماعتیں کون سی ہیں مومن ہیں وہ دونوں جماعتیں عظیم بھی ہیں وہ دونوں جماعتیں مومن بھی ہیں مجھے بتائیے حضرت حسن نے کن دو جماعتوں کے درمیان سلو کروائی یہ میرے نبی کی پیشن سن چالی اکتالیس ہجری میں ربیع الاول اکتالیس ہجری میں اپنی خلافت کے صرف چھ مہینے بعد اکتالیس ہجری میں یہ پیشے گوئی پوری ہوئی حضرت حسن کے ہاتھوں تو حضرت حسن کے ذریعے دو عظیم جماعتوں کے درمیان سلوئی ایک جماعت امیر معاویہ کی اور دوسری جماعت کس کی حضرت علی کی اور میرے پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا یہ دونوں جماعتیں کیا ہوں گی بولو یہ دونوں جماعتیں کیا ہوں گی مومن ہوں گی یہ دونوں جماعتیں عظیم ہوں گی یہ دونوں جماعتیں مومن ہوں گی میرے نبی کی اگر اس پیشن گوئی اور ارشاد کو ماننا ہے تو پھر دل کی تختی پر لکھ لیجئے جس طرح حضرت علی مومن ہے اسی طرح امیر معاویہ بھی مومن ہے حضرت حضرت حسن نے کہا میں تو اسے سلو کرنا چاہتا ہوں فریقین کی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں حضرت امیر معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے حضرت حسن کی طرف بھیجے جو شرطاں مرضی نہیں لکھ لے جو تیرے دل میں آئے شرطیں لکھ لے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے امیر معاویہ نے حضرت حسن کی طرف بھیجا حضرت حسن نے جو شرطیں لکھی ہیں اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں جس تاریخ کو تم بھی مانتے ہو تبری اٹھائیے البدایہ ون نے اٹھائیے ابن اسیر اٹھائیے جائیے ابن خلدون اٹھائیے خلے کان اٹھائیے جتنی بھی تاریخ کی فریقین کی کتابیں ہیں, اٹھا لیجئے حضرت حسن نے پہلی شرط اس پر لکھی میری فوج والے تو بے وفا ہیں انہوں نے مجھے خنجر مارے گالیاں نکال مسل نیچے کھینچ لیا لیکن میں تو فاطمہ کا بیٹا ہوں میں <تصفيق> کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں پہلی شرط لکھی لکھی مجھے اور میرے ماننے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا ہم سے انتقام نہیں لیا جائے گا میرے ماننے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا پہلی شرط دوسری شرط میرے بودوباش اور میری معیشت کے لیے ایک لاکھ درم سالانہ وظیفہ مقرر کیا جائے گا کس کے دربار سے بولو بولو بولو اٹھائیے اگر تاریخ کی کتابوں میں یہ بات نہ ہو تو جو مرضی سزا دیجئے دی حضرت حسن یہ دوسری شرط لکھتے ہیں میرے لیے میرے بود و باش کے لیے اور میرے بھائی کی بودوباش کے لیے معیشت کے لیے ذریعہ معاش ہمارا کیا ہے ہمارے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا ایک لاکھ دنم اور تیسری شرط سنیے سنیے سنیے, سنیے سرگودہ کے لوگوں حضرت حسن نے یہ نہیں کہا جو فیصلے کیے جائیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں گے کہنا تو یہ چاہیے تھا جو فیصلے کرو گے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرو گے لیکن نہیں واہ علی کا بیٹا مزہ ہی گیا تیری شرط رکھنے سے حضرت حسن کہتے ہیں جو فیصلے کرو گے قرآن و سنت کے مطابق کرو گے اور اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکرو عمر کیا کرتے تھے یہ <متصف> تیسری <متصف> شرط رکھی گئی حضرت حسن نے امیر معاویہ تو پہلے تینوں شرطوں کو مان چکے تھے چناچے امیر معاویہ نے کہا اب میں آؤں آپ کے کوفے میں تاکہ آپ کی بیعت ہو جائے برسر عام ہو جائے سب لوگوں کے سامنے ہو جائے میں آ جاؤں حضرت حسن نے فرمایا تم کیوں آؤ گے میں تیرے گھر آ کے تیری بیعت کروں گا میں تیرے گھر آ کے تیری بیعت کروں گا رجال کشی تیسری صدی کا عالم ہے اس کا سفر ایک سو ایک ہے شیخ مفید کی الارشاد ہیں شیخ مفید کوئی معمولی آدمی نہیں ہے شیخ مفید وہ آدمی ہے جس کو مرنے کے بعد ساتویں امام کے ساتھ دفن کیا گیا تھا اتنا موتبر آدمی ہے جس کو ساتویں امام کے ساتھ قبر ملی وہ شیخ مفید الارشاد میں کہتا ہے کشف الغمہ میں آیا منتول اعمال میں آیا امدت الطالب میں آیا مقاتل الطالبین میں آیا کوئی سی کتاب اٹھائیے آپ تاریخ کی وہ سین کی ہو یا شین کی کوئی سی کتاب اٹھائیے حوالہ میرے ذمے ہے رجال کشی کا صفحہ 101 ہے رجال کشی کوئی گیارہویں صدی کا ہے بارہویں صدی کا ہے تیسری صدی کا مزہ آیا نا تیسری صدی کا آلے میں رجال کشی اس کا صفحہ 101 ہے اٹھائیے گا حضرت حسن دمشق پہنچے حضرت حسین دمشق پہنچے ان کی فوج کا سالار کیس سب نے ابن عبادہ کی ابن نے ابن عبادہ یہ بھی دمشق پہنچے چیدہ چیدہ جو بڑے بڑے فوجی تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں دمشق پہنچے اللہ اللہ سارا دمشق مسجد میں اکٹھا ہو گیا علی کے بیٹے آئے ہیں حضور کے نواسے آئے ہیں مومنوں کے درمیان سلو ہونے لگی ہے ساری دنیا اکٹھی ہو گئی مسجد سج گئی ممبر رکھا گیا دمش کی مسجد ہے امیر معاویہ بھی آ گئے حسنین کریمین بھی آ گئے سنو سن سکتے ہو تو سنو جب ساری محفل جم گئی ممبر رکھا گیا حضرت حسن نے امیر معاویہ کو ممبر پہ بٹھا دیا خود نیچے بیٹھ گئے امیر معاویہ کو ممبر پہ بٹھایا خود نیچے بیٹھے اور پھر ایک خطیب کھڑا ہوا اس نے کہا کم یا حسن فبایے حسن اٹھئے اور بیعت کیجئے فاما حضرت حسن کھڑے ہوئے فبایا انہوں نے بیعت کی رجال کشی کا لفظ بلف عبارت پڑھ رہا ہوں رجال کشی سفا 101 سے پڑھ رہا ہوں کم یا حسن فبا حسن اٹھئے بیعت کیجئے کیجیے وہ کھڑے ہوئے فبایا انہوں نے بیت کی سما کالا حسین پھر کہنے والے نے حسین سے کہا کم یا حسین حسین اٹھئے فبا بیعت کیجئے کیجیے وہ کھڑے ہوئے فبایا انہوں نے بیعت کی سما کالا پھر کہنے والے نے کہا کم یا قیس کم یا قیس اے کمانڈر انچیف چیف صاحب آپ بھی اٹھیں فبا آپ بھی بیعت کریں فل تفت کی سو ال نے دیکھا کس کی طرف حسین کی طرف میں فوجی آدمی تے فوجی ذرا ڈاڈے ہوں اے جلدی نہیں نہ ماندے فوجی آدمی ذرا جلدی نہیں نہ مانتے ہیں میں فوجی آدمی ہوں کل تک میں ان سے لڑتا رہا کل تک میں ان سے میدان میں دو بدو رہا آج میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں فلتفتا تفا تک کیسو تل کیس نے دیکھا حسین کی طرف فقال ال جب حسین نے دیکھا کہ کیس ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے قیس پیچھے ہٹتا ہے میری طرف دیکھتا ہے فقال کالل حسین حسین نے کہا کم یا قیس اور قیس اٹھ فو امام کم یا کیس کم یا قیس کم یا کیس کیس اٹھ با یہ بت کر امام ہی جس کو میرے بڑے بھائی نے امام مانا اس کو حسین نے بھی امام مانا ہے امام تو معصوم ہوتے ہیں جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں بکاؤ شین کے امام تو معصوم ہوتے ہیں امام غلطی نہیں کرتا امام غلطی نہیں کرتا امام بھولتا نہیں امام خطا نہیں کرتا امام غلطی نہیں کرتا اگر یہ تیرا مسلک صحیح ہے تو پھر تیرے ایک امام نے نہیں دو اماموں نے ایک نے نہیں دو نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے او لوگوں وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا معاویہ وہ معاویہ کتنا اونچا ہوگا جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا حسن ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا حسین ہوگا اب پھر چون صوبے ہیں مملکت اسلامیہ کے حضرت حسن دستبردار ہو گئے ہینڈ اوور کر دی خلافت حضرت حسن نے امیر معاویہ کے لیے اب شام بھی ان کا دمشق بھی ان کا کوفہ بھی ان کا بسرا بھی ان کا مکہ بھی ان کا مدینہ بھی ان کا مصر بھی ان کا عراق بھی ان کا چون صوبے چون صوبے آج پھر مومن اکٹھے ہو گئے آج پھر اتحاد ہو گیا آج پھر ملاپ ہو گیا آج پھر یقینتی ہو گئی آج پھر اکٹھ ہو گیا اختلاف مٹ گئے انتشار ختم ہو گئے آج پھر یہ سارے اکٹھے ہو گئے آؤ یہاں تاریخ دان تب کا موجود ہوگا مجھے نظر آ رہے ہیں نوجوان بھی بڑی عمر کے لوگ بھی پڑھا لکھا تب بھی بندے آلوی چیلنج کرنے ہے جب حضرت حسن نے خلافت سپرد کی تھی امیر معاویہ کے اور بیت کی تھی ان کے ہاتھ پر دمشق میں جا کر اور دستبردار ہوئے تھے اپنی امامت و خلافت سے اور امیر معاویہ کو امیر المومنین مان لیا تھا چوند صوبوں میں چون صوبوں میں چوند صوبوں میں کہتا ہے ایک کلمہ پڑھنے والا بتاؤ جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو کسی کے پاس نام ہے کسی کے پاس ایک بندے کا نام ہے تو پیش کرو گالیاں نکالنی شیر شیر کی کی ہے ہے تو من مروائیں مروائے شیر شیر کر کے مروا دے جیسا چون صوبوں میں چون صوبوں میں چون صوبوں میں یہ بات کہنی بڑی آسان ہے خدا کی قسم ہم میں امیر معاویہ کا بڑا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں امیر معاویہ کا سناخواہ ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں امیر معاویہ کے دامن پہ پڑنے والے چھینٹوں کو ہٹانے میں شاید ملک میں میرے گنے چنے ان لوگوں میں میرا نام بھی ہو میرا نام بھی ہو جس نے سب سے پہلے یہاں معاویہ کا نام لیا تھا سن اسی میں میں نے کانفرنس کروائی تھی میں ضلع بدر ہو گیا تھا مجھے اس ضلع سے نکال دیا گیا تھا اس کانفرنس کروانے کے لیے امیر معاویہ کا نام لینے والا کون تھا میں امیر معاویہ کا سنا خواہ ہوں میں امیر معاویہ کا مداح ہوں میں امیر معاویہ کی مدد کرتا ہوں اور مجھے معاویہ سے اس لیے پیار ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے بس اس کے علاوہ نہیں ورنہ ورنہ میرا زیادہ تعلق تو حضرت علی سے وہ میرے نبی کا داماد ہے میرا تعلق تو حضرت علی سے ہے وہ نبی پاک کا داماد بھی ہے نبی پاک کا چچا زاد بھائی بھی ہے حضرت معاویہ سے تو میرا یہی تعلق ہے کہ وہ صحابی رسول ہے میرے نبی کا صحابی ہیں اس لیے مجھے اس سے پیار ہے وہ میرے نبی کا صحابی ہیں میں اس سے عشق کرتا ہوں وہ میرے نبی کا صحابی ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کے دامن میں پڑنے والے چھیٹے میں صاف کرنے کی تگ دو میں رہتا ہوں لیکن اس کے باوجود سنو میں ایک آنکھ بند کر کے دیکھنے کا قائل نہیں ہوں میں دونوں آنکھیں کھلی رکھتا ہوں باوجود اس کے کہ میں معاویہ کا مدا کھاؤں باوجود اس کے کہ میں معاویہ کا سنا ہوں باوجود اس کے کہ میں معاویہ کی تعریف کرتا ہوں اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ ساری دھرتی یہ ساری دھرتی معاویہ جیسے لوگوں سے بھر جائے خدا دی قسم حضرت علی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا حضرت علی حضرت علی تو بہت اونچی ہے حضرت خدا کی قسم پہلے تین صحابہ کو چھوڑ دیں ابو بکر عمر عثمان پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کے سارے صحابہ مل جائیں پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کے پوری امت مل جائے پہلے, پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر پہلے نبیوں کی امتیں بھی مل جائیں حضرت آدم کی امت حضرت نو کی امت حضرت ابراہیم کی امت حضرت موسا کی امت حضرت عیسیٰ کی امت حضرت یاقوب کی امت حضرت اسماعیل کی امت حضرت ابراہیم کی امت حضرت ہارون کی امت پہلے سارے نبیوں کی امتیں مل جائیں اس یہ ساری امت مل جائے اس میں علماء ہیں عطقیا ہیں شہداء ہیں اسفیہ ہیں شب زندہ دار ہیں تحجد گزار ہیں اولیاء اللہ ہیں بزرگان دین ہیں مجتحدین ہیں مفسرین ہیں اس میں جناب فقہاء ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں نے اس امت میں امام ابو حنیفہ ہیں امام شافی ہے امام مالک ہے امام احمد ہے امام زفر ہے امام ابو یوسف ہے امام محمد ہے اس میں جناب امام بخاری ہیں مسلم ہے ترنزی ہیں ابن ماجہ ہے نسائی ہیں ابو داود ہیں اس میں ابن حجر ہے شیخ ابد القادر ہے با جدید گستانی ہے علی حجویری ہے سلطان باہو ہے بہاول الحک ملتانی ہے ساری کائنات کے ولی پیر فقیر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں ساری امتیں مل جائیں پہلے تین صحابہ کو نکال کر ساری امتیں مل کر بھی حضرت علی کے مقام کو نہیں پا سکتے نہیں پا سکتے یہ صرف میں یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں معاویہ کی تعریف کروں گا تو باہر جا کے کئی لوگ کہیں گے یہ جی علی دے مخالف نے کہاں علی اور کہاں مواویہ نسبتی کوئی نہیں کتھے زمین تے کتھے آسمان کتھے فرش تے کتے ارش کتے کترا تے كتھے سمندر کتھے ذرہ تے کتھے آفتاب کہاں معاویہ اور کہاں علی علی بہت اونچے ہیں علی بہت اونچے ہیں معاویہ اس وقت کلمہ پڑتا ہے جب میرے نبی کو اقتدار مل گیا تھا علی نے اس وقت کلمہ پڑھا جب کلمے پڑھنے کی پاداش پتھر کھانے تھے علی بہت اونچی علی کے مقابلے میں معاویہ کو تولو نسبتی کوئی نہیں ہے توجہ علی کے مقابلے میں معاویہ کو تولو نسبتی کوئی نہیں تو پچھلی امت کے مقابلے چاویا تو لو نسبتی کرتی گنوا رہے یہ غلطی کی ماویا نے یہ غلطی کی معاویہ نے یہ گلتی کی معاویہ نے یہ غلطی کی ماویہ نے واہ سبحان اللہ یہ منہ تو مسور کی دی منہ دیکھ اپنا صحابی کے متعلق بولتے ہوئے ذرا دیکھ تو سہی آئینے میں تو کون ہے ہے, کس کے متعلق رہا ہے کس کے متعلق کہہ رہا ہے کس کی نیت پہ شک کر رہا ہے اس کے مقابلے میں دیکھ معاویہ کو دیکھ پچھلی امت کے مقابلے میں خدا دی قسم نسبت ہی کوئی ساری پچھلی امت مل جائے تابعین تبا تابعین مفسرین مجتہدین سارے مل جائیں حضرت معاویہ کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکی خلافت کتنے سال جب یہ اتحاد ہو گیا مل گیا اتحاد ہو گیا تو خلافت کتنے سال کی بیس سال چون سوبوں میں 54 صوبوں کا حکمران ہے اور خلافت کرتا ہے کتنے سال بولو بولو کابل تک پہنچا ملتان آیا واہ کہاں کہاں تک پہنچے واہ. کیا بات ہے کچھ بھی نہیں اشارے نہیں کرو میرے اشارے ویک کل ملتان تک آئے, ملتان تک آئے. فتوحات کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جاری ہوا ہو اختلاف پیدا ہو فتوحات رکے اب اختلاف ہو گیا ختم انتشار ہو گیا ختم چون صوبے ہو گئے متفق اور ان کا خلیفہ ہے صرف ایک معاویہ کتنے صوبے تڈے کتنے صوبے سوبڑیاں سوبڑیاں وہ سانبیاں نہیں جانی سڑکوں پہ قتل و وغیر ہو رہی ہے دکانیں لوٹی جا رہی ہیں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کی قسمتیں لوٹ رہی ہیں باوجود اس کے کہ ذرائع ابلاغ ہیں ٹی وی ہے ریڈیو ہے وائرلیس ہے ٹیلی فون ہے کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی ہے ایک منٹ میں اور حضرت معاویہ کے زمانے میں نہ جہاز ہے نہ کار ہے نہ موٹر نہ وائرلیس یہاں سے بات وہاں وہاں سے بات سات دن میں آٹھ دن میں مہینے میں پہنچتی ہے دمشک تال ٹورے تھے مکے جاوے کسی گھوڑے والے نے لے جانی ہے سوار نے لے جانی ہے یہ اسباب کوئی نہیں وسائل کوئی نہیں اب وسائل بھی ہیں سب کچھ ہیں بغیر وسائل کے اسباب کے چون صوبے دمش میں بیٹھا ہے اور دمشق میں بیٹھ کے فرمان جاری کرتا ہے اور سرافو اور سنارو آئے سونے کا کام کرنے والوں رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا معاویہ دیکھے گا معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میرے اقتدار میں چوری کر کے دکھا ہماری حکومت کہتی ہے بڑے بڑے دکانداروں کو چار چار تالے مار کے آئے کر اوپر <تصفح> <تصفح> <تصفح> سے اپنا سیکورٹی گارڈ بھی خود رکھو ٹیکس سم دو مزے دیکھیں ٹیکس سم تے حفاظت اپنی ٹیکس ہمیں دیں سیکورٹی گارڈ اپنا رکھیں تالے لگا کے آئیں وہ کہتا ہے تالے کھول کے آؤ میں دیکھوں گا وہ کون سی ماں ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھائے گی دکھائے وہ بندہ چور چوری کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری حکومت میں زکات دینے والا صبح نکلے میں زکات دینا چاہتا ہوں شام تک پھر کے آ جائے زکات لینے والا کو صبح کتنے فتوحات کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا یہودی اب میں قریب پہنچ گیا ہوں واقعہ کربلا کے تو بہت لمبی ہو گئی لیکن میں نے پس منظر صحیح بیان کر دیا آپ کو سمجھا دیے بات وہ یہودی جو اس طاق میں تھے ان کو لڑوایا جائے انتشار پیدا کیا جائے اختلاف پیدا کیا جائے وہ تاک میں رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں تھا توجہ توجہ کہ ساری امت مجھ پہ متفق ہو گئی ہے اور اتنے سال ہو گئے ہیں میری خلافت کو یہودی یہ چنگاری بجھی نہیں یہ صرف ہیں یہ پھر سر اٹھائیں گے ہو سکتا ہے میری موت کے بعد میری موت کے بعد یہ لوگ خلافت کے مسئلے پر پھر امت کو انتشار کا شکار بنا اور حضرت عثمان کے بعد جس طرح امت انتشار کا شکار ہو گئی میری موت کے بعد بھی امت انتشار کا شکار ہو جائے گی نہ یہ معاملہ میں اپنی زندگی میں ہی حل کر کے چلا جاؤں تاکہ کسی کو میرے بعد اس مسئلے پر انتشار پیدا کرنے کی جورت نہ ہو حضرت معاویہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی جیسا زیرک آدمی حضرت عثمان کے بعد حضرت علی جیسا بہادر آدمی حضرت عثمان کے بعد حضرت علی جیسا نگر آدمی حضرت عثمان کے بعد حضرت علی جیسا معروف آدمی موجود تھا لیکن انتشار پر حضرت علی بھی قابو نہ پا سکے اب تو حضرت علی جیسا بندہ بھی کوئی نہیں اب تو حضرت علی جیسا بندہ بھی کوئی نہیں تو میری موت کے بعد میری وفات کے بعد پھر یہ یہودی سر اٹھائیں گے انتشار پیدا کریں گے چنانچہ مجھے یہ مسئلہ اپنی زندگی میں حل کر دینا چاہیے چنانچہ ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ کہو رضی اللہ تعالی میرا خیال ہے آج سے دو سال پہلے پروگرام ہوا وہاں میں بھول کے مغیرہ بن شعبہ کی جگہ نومانے میں بشیر کہہ گیا میرے ذہن میں یوں ہی آ رہا ہے نو مانے بشیر کہہ گیا نعمانے میں نے بشیر نہیں ہے بلکہ مغیرہ بن شوبہ کون ہے یہ ان چودہ سو صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جن کے متعلق قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن اس یوبا یونا کا تحت شجارا میرے پیغمبر درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں مولا کیسے راضی ہو گئے ہیں فرمایا فالم معافی کلو بہم میں نے ان کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھا ہے پھر راضی تو مغیرہ بن شوبہ کن میں شامل ہیں ان کی دیانت پہ شک کیا جا سکتا ان کی امانت پہ شک کیا جا سکتا ہے یہ ان چودہ اور اگر ایک میں تاریخ کی روایت پہ اعتبار کروں مغیرہ بن شوبہ وہ صحابی ہیں جو سب سے بعد نبی پاک سے الگ ہوئے جن صحابہ نے نبی پاک کو قبر منور میں اتارا ان میں مغیرہ بن شوبا بھی شامل ہیں جن لوگوں نے آپ کو قبر منور میں اتارا مغیرہ ان میں شامل ہیں اور مغیرہ کہتے ہیں جب ہم قبر میں آپ کو لٹا دیا بڑیاں درست کر دی مٹی ڈالنے کا ٹائم آیا سارے دوسرے صحابہ باہر نکل آئے میں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی وہاں پھینک دی میں بھی باہر آیا مٹی ڈالنے لگے میں نے کہا دھرنا میری انگوٹھی رہ گئی ہے تو میں انگوٹھی لینے کے بہانے پھر قبر میں اترا مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں سب سے آخر میں نبی پاک سے الگ ہُوا میں وہ بندہ ہوں جو سب سے آخر میں نبی پاک سے الگ ہوا یہ چودہ سو صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا مغیرہ بن شوبا نے یہ تجویز دی تھی جب حضرت معاویہ نے کہا تھا میں ولی عہد بنانا چاہتا ہوں تاکہ بعد والا ٹنٹنا جو ہے یہ ختم ہو جائے کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے کس کو ولی عہد بناؤں مغیرہ بن شوبا نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیں کس نے مشورہ دیا تھا بولو بولو <تصفح> کوئی جٹھوائے سے کوئی یا کہہ دیں کہ مغیرہ بن شوبہ نے بدیہانتی سے مشورہ دی کہو ہے تو کہو ایک صحابی کے متعلق کسی کی ضرورت پڑتی ہے کہے مغیرہ بن شوبہ کہتی ہیں امیر معاویہ ساری امت متفق ہو گئی ہے تیری ذات پر اب یہ متفق رہیں گے تیرے گھرانے پر لہذا اگر ولی عہد بنانا ہے تو بیٹے کو بنائیے امیر معاویہ نے کہا نہیں میں تمام گورنروں سے مشورہ کروں گا پانچ مائیں ہماری زندہ تھی اس وقت امہات المومنین میں مدینے جاؤں گا ان سے پوچھوں گا امیر معاویہ نے سفر کیا حج کا مکے گئے مکے سے مدینے گئے سارے گورنروں سے پوچھا امہات المومنین سے پوچھا پانچ آدمیوں کے سوا کسی نے اعتراض نہیں کیا میں بالکل حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا پانچ آدمیوں نے اختلاف کیا باقی کسی نے اس رائے سے اختلاف نہیں کیا پانچ بندے کون ہیں حضرت عمر کے بیٹے عبد اللہ حضرت عباس کے بیٹے عبد اللہ حضرت زبیر کے بیٹے عبد اللہ تین تو عبد اللہ ہو گئے عباد اللہ ہو گئے زبیر کے بیٹے عبد اللہ حضرت عمر کے بیٹے عبد اللہ حضرت عباس کے بیٹے عبد اللہ اس میں چوتھے ہیں حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان اور اس میں پانچویں ہیں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہم اجمعم یہ پانچوں صحابہ ہیں ان پانچ آدمیوں نے اختلاف کیا یہ غلط طریقہ ہے باپ کے بعد بیٹا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے باقی سب لوگوں نے اس کو مانا یزید ولی عہد بن گیا اور تقریبا پانچ سال تک وہ اس عہدے پر کام کرتا رہا اس میں سن اکاون باون ترپن تین سال یزید امیر الحج رہا یہ جو ارفاک کے میدان میں خطبہ دیتا ہے امام ان تین سالوں میں خطبہ یزید دیا کرتا تھا اور یہ تین سال حضرت حسین حج میں شامل رہے ہیں ان تین سالوں میں حضرت حسین حج کے اندر شامل رہے ہیں یزید ولی عہد بن گیا چنانچہ سن انیس سن, سن ساٹھ ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ساٹھ ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا کون سی تاریخ تھی بائیس رجب بائیس رجاب اور جڑے کونڈے کنڈے کھاندے ہو آیا دین میں کوئی نہیں آیا جس دن وہ پوڑی اور کونڈے کھاتے ہو وہ اسی خوشی میں کھاتے ہو اسی خوشی میں کھاتے ہو وہ کونڈے اور پوڑیاں جو پکاتے ہو اور اندر بیٹھ بیٹھ کے کھاتے ہو نا وہ امیر معاویہ کی موت کی خوشی میں کھاتے ہو جشن مناتے ہو جشن کہ شکر ہیں مگروں لکھا یہ ان خوشی میں پکائے جاتے ہیں وہ کونڈے جو لوگ کھاتے رہتے ہیں بائیس رجب کو ساٹھ ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اٹھائیس رجب کو مدین اطلاع پہنچی چھ سات دن کے بعد مدینے اطلاع پہنچ گئی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کے لیے بیعت لی جائے چنانچہ مدینے کے گورنر نے سب کو بلایا یزید کی بیعت کے لیے حضرت ابو بکر کے بیٹے فوت ہو چکے تھے حضرت بکر کے بیٹے فوت ہو چکے تھے وہ پانچ آدمی پھر گر رہا ہوں جنہوں نے ولیدی کی مخالفت کی تھی ان میں حضرت ابوبکر بکر کے بیٹے عبد الرحمان فوت ہو چکے تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے بیعت کر لی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ اللہ نے بیعت کر لی دو نے بیعت کر لی ایک کا انتقال ہو گیا اور عبداللہ ابن زبیر مکے کی طرف چلے گئے حضرت حسین مدینے میں تھے حضرت حسین کو گورنر نے بلایا امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے بائیس رجب کو اور یزید تخت خلافت پر فائد ہو گیا ہے اس کے لیے بیعت لینا چاہتا ہوں حضرت حسین نے محلت مانگی گورنر نے مہلت دے دی حضرت حسین نے مہلت سے فائدہ اٹھایا اور اپنے بال بچوں کو لے کر مدینے سے مکہ مکرمہ آ گئے. یہ شابان کا مہینہ تھا شابان کا مہینہ تھا جب وہ مکہ مکرمہ آ گئے. شابان مکے میں رہے رمضان مکے میں رہے شوال مکے میں رہے زی کاد مکے میں رہے ضلحج کے ابتدائی آٹھ یا دس دن بھی کہاں رہے مکے میں رہے کتنے مہینے ہو گئے چار مہینے اور تقریباً آٹھ دن حضرت حسین مکے میں رہے ہیں ذرا میری بات کو پھر نوٹ کیجئے تھوڑا سا پھر پیچھے لے جانا چاہتا ہوں خدا کے لیے وہ یہودی جو چنگاری سے لوگوں کو اٹھایا جائے یزید کے خلاف اور اس کے لیے حسین سے بڑی شخصیت دیکھیں ہر بندے کے پیچھے تھے بندے نہیں نہ لگتے جو بندہ آئے لیڈر بنے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں وہ تارتے ہیں بندہ کیسا ہو حضرت حسین ایسی شخصیت تھی کہ جس کے پیچھے بندے آسانی سے لگ سکتے تھے وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ کے جگر گوشہ ہیں وہ نبی پاک کے نواسے ہیں ان کا ایک مقام ہے ان کی ایک عظمت ہے ان کا ایک درجہ ہے لوگوں میں ان کی بڑی عزت ہے لوگوں میں ان کا بڑا احترام ہے چنانچے کو لوگ حضرت علی کے بڑے مدد تھے بڑے مددا تھے کیوں مددا تھے پیار سی حضرت علی نا چلو بتاؤ کیوں مددہ تھے کسی کو نہیں پتا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں مددہ تھے مداح اس لیے تھے کہ حضرت علی نے دار الحکومت اپنی خلافت کے زمانے میں مدینے سے ہٹا کے کہاں بنا لیا تھا کہ جس شہر دار الحکومت بن جائے اس شہر نو یہ ان کو فائدے پہنچے تھے حضرت علی کی حکومت میں ان کو فائدے پہنچے ان کا شہر حکومت بن گیا مدینہ حکومت ختم ہو گیا اور کوفہ دار الخلافہ بن گیا ان کو فاڑے ہوئے مالی سیاسی جس کی وجہ سے وہ حضرت علی کے بڑے مددا تھے انہوں نے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کو استعمال کرنا چاہا خط لکھنے شروع کیے ہم بڑے تنگ ہیں ہمارا کوئی امیر نہیں آپ آ جائیں حضرت حسین نے کوئی نہیں مانی پھر انہوں نے خط لکھے تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں